نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ و تعالی علیہ و وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے جمت المبارک کے دن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات اقدس پر ایک سو مرتبہ دروشری پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے تیس حاجت دنیا کی اور ستر حاجت اللہ تعالی آخرت کی پوری فرماتا ہے شب جمع روز جمع بطور خاص ان آیام میں ان سانعتوں میں ان گھڑیوں میں اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کو کثرت سے یاد کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے شریف پڑھنے والوں کے لیے بہت سے فضائل و برکات خاص طور پر جمعرات شب جمعہ اور روز جمعہ سے متعلق بھی بیان کیے گئے ہیں آج کے یہ مبارک دن رات اور کل روز جمعہ کثرت سے درو شریف پڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فضائل اور برکات حاصل کرنے کا بن جائیں اللہ کریم ہمیں کثرت درود و سلام پڑھنے کی توفی قطع فرمائے صلی صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ محمد صلی سلام. میٹے میٹے سلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نظور لے کر آپ حاضر ہیں اور اس سلسلے میں بطور خاص کسی آیت مبارکہ کا انتخاب ہوتا ہے اور اس آیت مبارکہ میں اس کا پس منظر کیا تھا وہ آیت مبارکہ کس وجہ سے کیا سبب بنا کہ اس آیت مبارکہ کا اللہ تعالی نے نزول فرمایا ہے اس آیت مبارکہ سے مسلمانوں کو آگے کیا معاملات کا حکم دیا گیا ہے اور کن احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا ہے آج کا ہمارا موضوع ربیع الاول شریف بھی ہے اور ان مبارک ایام کی مناسبت سے بہت ہی پیارا موضوع محبت رسول قرآن اور محبت رسول اس بارے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں اور ایک مسلمان سے اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے انشاءاللہ شاء آیت مبارکہ کے ساتھ اس کے شان نزول اور اس کی تفسیری و تشریحی نکات کے ساتھ انشاءاللہ اللہ آج کا یہ سلسلہ ہم کریں گے کی محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں محمد کی محبت تین حق کی شرطیں اول ہے گر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر چوبیس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان ابا اوکم ب ابنا اوکم بخواانکم بذب کومشرہ تو کوم بموو نق طرف تو موہ وتیجارتون تخشونه کا ساادہ اتجارتون تخشونه ک من الله ورسولیہ وجهات فيسببیلی فطرّس حتى یأتی الله بمری۔ واللہ لا يهد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا خاندان تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت مبارکہ میں بطور خاص جن چیزوں کا ذکر ہوا جن چیزوں کو بیان کیا گیا اگر ہم دیکھیں تو عمومی طور پر انہی سے ہی زیادہ آدمی کو لگاؤ محبت اور پیار کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے عمومی طور پر آدمی بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے محبت کرتا ہے اور ایک فطری تقاضے بھی ہیں کہ ان چیزوں سے محبت کی جائے آدمی اپنے ماں باپ سے محبت رکھتا ہے اپنے بچوں سے پیار محبت رکھتا ہے اپنے کاروبار سے بہت اسے محبت ہوتی ہے اپنی تجارتی معاملات تجارتی اسباب تجارتی ذرائع ان سے بہت محبت ہوتی ہے وہ مکانات جو بڑی پسندیدہ طریقے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں ان مکانات سے بڑی محبت آدمی کو ہوتی ہے بیویوں سے محبت ہوتی ہے خاندان سے محبت ہوتی ہے یہ وہ اقاریب کے گویا کے رشتے ہیں کہ جن کے بغیر اس معاشرے میں شاید کوئی بھی فرد نہ پایا جاتا ہو ان سے تو محبت ہوتی ہی ہے لیکن ایک ایمان کا تقاضا اور ایمان کے لیے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں اگر تمہارے پاپ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارا خاندان تمہارے کمبے والے تمہاری تجارت تمہارے مکانات اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اور اللہ فاسقین کو نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت مبارکہ سے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی اور اس سے متعلق چند روایات بیان کی گئیں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ بطور خاص جنگ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ و تعالی علی و وسلم کے سامنے وہ مسلمانوں کے سامنے دشمنوں کی صفے ہیں اور ان صفوں میں ہزار کے حساب سے تعداد ہے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے تین سو تیرہ ہے یعنی گویا کے کفار کی تعداد تین گنا زیادہ ہے اور ادھر تین سو تیرہ کم و بیش افراد کا ذکر ہوا لیکن یہ جو سامنے ہیں جن کے ساتھ آج یہ جنگ کا معاملہ ہے اور وہ کون ہیں وہ وہی لوگ جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر آئے ان میں سے کسی کا باپ ہے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے ان میں سے کسی کا ماموں ہے ان میں سے کوئی قریبی رشتہ دار ہے ان میں سے کوئی قریبی خاندان والے لوگ ہیں ان میں سے اپنی ہی برادری کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب یعنی وہ سامنے ہیں اور وہ مسلمانوں کے مد مقابل ہے لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے یہ جانسار صحابہ کرام علیہ مردوان کتنی جانساری کے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہے اور کتنی جانساری کے ساتھ یہ اس میدان کے اندر ثابت قدم رہے تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ میں بطور خاص ارشاد ہوتا ہے فرمائے کے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے جنگ عہد میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو فاصلے جہنم کیا یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی شان میں نازل ہوئی کہ جب جنگ بدر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا تم اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے لئے آنکھوں اور کانوں کے مرتبے میں ہو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ کی اہمیت بیان کرنا اور حضرت صدیق اکبر ردی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا حضرت مصحب بن امیر کی شان میں بھی بیان کی گئی کہ جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن امیر کو اسی جنگ میں واسل جہنم فرمایا حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا جنہوں نے اپنے ماموں کو اسی جنگ کے اندر واسل جہنم فرمایا حضرت علی حضرت حمزہ رضی اللہ کو تعالیٰ نو کہ ان کے قریبی رشتہ دار اتبا شہبہ ولید جو کہ اس جنگ میں ان کے مقابل تھے اور جن کو واسل جہنم کیا گیا تو یہاں اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے جن کے ساتھ لڑائی ہو رگی گئے مسلمانوں کا یہ جنگ کا معاملہ تو وہ جو مقابل ہے وہ بھی گویا کہ ان کے رشتہ دار ہیں وہ ان کے خاندان والے وہ ان کے کنبا والے ہیں اور ان کے خاندان اور رشتے والے اور ان کے کنبا والے ان کے اپنے اقارب ان کے اپنے عزیز ہیں اور ان کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ اور اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور اس طریقے سے بڑی استقامت کے ساتھ دین اسلام کے لیے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے گئے تو ان کے بارے میں بھی یہ آیت مبارکہ کا نصول ہوا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایک صحابی ہے حضرت حاطب رضی اللہ کو تعالیٰ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو اس وقت آپ نے اپنے اصحاب سے اس سے بات کا اظہار فرمایا اور ان چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا تو یہ حاطب وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک تحریر لکھی ایک خط لکھا اور وہ خط ایک عورت خاتون کے ذریعے انہوں نے مکہ کی طرف روانہ کیا اور جو مسلمان عزائم رکھتے ہیں ان چیزوں کو مکہ والوں کے سامنے انہوں نے بیان کر دیا یعنی اس خط میں تحریر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور ایسے غیبدان نبی جن کو اللہ تعالی نے اتنے علم سے نوازا ہے اللہ تعالی نے اس چیز کی خبر ارشاد فرما دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر کو افراد کو اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے آپ نے بھیجا اور جس جگہ جس مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا وہ خاتون ملے گی وہ ایسا ہی ہوا اس جگہ اس مقام پر وہ خاتون ملی اور اس سے وہ خط لے لیا گیا اس سے وہ لیٹر لے لیا گیا جو مکہ والوں کی طرف لکھا گیا تھا جب یہ لیٹر پڑا گیا تو پتا چلا کہ یہ حضرت حاتب نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو حضرت حاطف رضی اللہ کو تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی وسلم میں جب سے ایمان لایا ہوں میرے دل کے اندر کوئی کفر والی ایسی بات میرے دل میں نہیں آئی ہے میں پکا مسلمان ہوں اسلام والا ہوں برہل بات صرف اتنی تھی کہ کوئی نہ کوئی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے کوئی رشتہ دار اقاریب وہ مکے میں موجود ہیں لیکن میرے بچے میرے گھر والے وہ اکیلے ہیں ان کا کوئی وہاں پہ اور نہیں ہے تو میں نے یہ خط لکھ کر یہ ارادہ کیا کہ میں ان قریش پر کوئی احسان کر دوں اس احسان کی وجہ سے میرے بچوں کو اذیت نہ پہنچے اور وہ میرے بچوں سے ہر طرح کی تکلیف دور ہو جائے تو یہ اس وجہ سے اس غرض سے میں نے یہ خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عذر کو قبول فرمایا اور ان کی معافی کا اعلان بھی فرمایا اور ارشاد یہ فرمایا ہے کہ حاطب چونکہ ہمارے ساتھ میدان بدر میں تھا اور بدر والوں سے اللہ تعالی نے معافی کا اعلان فرمایا ہے بدر والوں کی مغفرتوں کا اعلان فرما دیا ہے تو اس لیے ان کی اس معاملے پر بھی انہیں معافی دی گئی کہا گیا کہ اس بات پر بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بعض اوقات آیت مبارکہ کا نزول وہ کوئی ایک سبب بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات متعدد اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آیت مبارکہ نزول ہوتی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے علماء نے بیان کیا کہ آیت مبارکہ کا نزول پہلے ہو جائے لیکن بعد میں ویسا ہی سیم کوئی معاملہ اور یہ کہا گیا کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے یعنی جو سبب پہلے پایا جا رہا تھا وہی سبب میں پایا جا رہا تو اس کو یو بیان کر دیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ کا نزول وہ اس سبب سے ہوا ہے تو یعنی متعدد نزول بھی ہو سکتے ہیں اور بعض ایک سبب ہوتا ہے لیکن بعد میں اسی طرح کا بے آئی ہی سیم کوئی اور سبب اور وجہ پائی جا رہی ہوتی جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئےت مبارکہ بھی معاملے میں نازل ہوئی ہے تو اب ذرا غور کیجئے یہ آیت مبارکہ کا ایک مختصرا شان نزول کے حوالے سے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہو گئی اور یہ حکم مسلمانوں کو واضح طور پہ کر دے گا کہ اے اے مومنو اے لوگوں تمہارے ابا تمہارے خاندان والے تمہارے کنبے والے تمہاری بیویاں تمہارے تجارتی معاملات تمہارے مکانات یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مگر ان سب سے بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علی کی محبت یہ غالب ہونی چاہیے اور اس محبت کو کہا گیا کہ اگر یہ دیگر چیزیں تمہارے اندر زیادہ محبوب ہو جائیں زیادہ پسندیدہ ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے کسی حکم کا انتظار کیجیے یعنی اس بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے کس چیز کا انتظار کیجیے تو وہ عذاب الہی کا پھر انتظار کیجیے کہ جن, جن لوگوں کو یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائے اور اللہ اور اس کی رسول کی محبت وہ ان کے مقابلے میں کم ہو جائے تو یہ بات اس طور پر واضح طور پر ان چیزوں کو ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان کتنی محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی عرض ارض یا ہوئے یار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے تو کیا ارض گزار ہوئے یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت نہ روزہ اور صدقات ہیں لیکن ایک عمل ہے اور وہ عمل کیا ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں سب سے زیادہ ان سے مجھے محبت ہے ان سے مجھے پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کے ساتھ ہی ہوگا جس کو تو محبوب رکھتا ہے المر او من احبا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی اور جب آدمی کے لیے یہ کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کی بات بتا دی گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے گئے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی ہمیں اس دن مل گئی جس دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ سندتا فرما دی ہے ارشاد فرما دیا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اگر ہماری محبت ان اصحاب رسول کے ساتھ ہماری محبت اہل بیت اتحار کے ساتھ ہماری محبت نبی کریم علیہ سلاط والسلام کے سارے غلاموں کے ساتھ ساتھ یعنی ان اصحاب اہل بیت اتحار ان کے ساتھ ساتھ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہوں یہ ساری محبتیں اگر ہمارے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم بھی نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کی صحبت میں ہوں گے آپ کی مائیت میں ہوں گے اور یہ اصحاب بھی اہر بیت اتحار ہوں اصحاب رسول ہوں ان کی بھی اللہ تعالی ہمیں مائیت عطا فرمائے گا اب ذرا غور کریں ایک اور روایت میں تفصیل خاصن کے حوالے سے بیان کیا گیا حضرت صوبان رضی اللہ کو تعالیٰ ان حضور کے صحابی ہیں اور ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارا چہرہ غمگین ہے آج رنجیدہ ہیں اس قدر کیوں معاملہ ہے تو کیا عرض کرنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی درد تکلیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ جب حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو اس وقت میں انتہا درجے کی وحشت اور درد اور تکلیف اور کرب کی حالت میں چلا جاتا ہوں اور آج آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا آپ تو اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے کرم سے جنت ضرور دے گا اور وہ جنت دی تو اس مقام عالی تک رسائی کیسے ہوگی ذرا غور کیجیے ان صحابی رسول کا کس قدر محبت کا یہ اظہار کر رہے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں پریشانی کی عالم میں ہوں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاصل ہو جاتے ہیں آکا آخرت میں اور جنت میں سب کے اعلیٰ مقام ہوں گے حفاظ کو بہت مرتبہ ملے گا اب اولیا صالح کا مقام مرتبہ ان سے اور بلند مرتبہ اصحاب رسول کا مرتبہ خلف راشدین کا مرتبہ پھر انبیاء کا مرتبہ اور بلند و بحالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم سید الانبیاء ہیں تو آپ کا مقام مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ ہی اعلیٰ تو جنت میں بھی مقام مرتبہ بہت اعلی تو میں جنت میں جاؤں گا اور وہ ضرور جاؤں گا آپ کے کرم سے اللہ تعالیٰ یہ ضرور عطا فرمائے گا تجھ سے اور جنت سے کیا اے منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یا رسول اللہ جنت تو ضرور ملے گی <تصفح> لیکن جنت میں جب مقام مرتبہ میں یہ فرق ہوگا تو میں آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا اللہ اکبر کس قدر یہ محبت رسول اور کس قدر اس کے رسول ان کے اندر دنیا تو دنیا آخرت میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا اگر جنت میں دیدار نہیں ہوگا تو میں تو پریشان ہو کے رہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کا رفیقہ ارشاد فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا اللہ نے انعام کیا یعنی امبیا صدیقین اور شہدا اور صالحین اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں کتنے اچھے دوست ہیں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا انہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی ملے گا کہ اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرمائے گا اپنے انعام یافتہ لوگوں کی مایت انہیں عطا فرمائے گا ان کے صحبت عطا فرمائے گا تو اس پہ تفصیلی کلام ہم آج سے دو تین سلسلے پہلے اس موضوع کے حوالے سے جنت میرفاقت کے حوالے سے کر چکے ہیں تو یہاں صرف اتنا بتانا مقصود کہ صحابہ اکرام علیہ مردان کو کتنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ و علی کے ساتھ محبت تھی اچھا محبت کی علامات کے حوالے سے کہ محبت کے چند علامات ہیں آدمی دعویٰ تو کرتا ہی ہے میں عشق کے رسول والا ہوں میں محبت رسول والا ہوں لیکن ہمیں چند ایسی باتیں بھی دیکھنا ضروری ہیں کیا واقع ہی میرے اندر وہ علامات محبت رسول وہ علامات عشق کے رسول کیا پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی اگر نہیں پائی جاتی تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں ضرور ان اعمال کی طرف آنے چاہیے ان اقوال کی طرف آنا چاہیے سیرت کے ان کردار کی طرف آنا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مبوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم اور تربیت ارشاد فرمائی ہے تو وہ محبت کی علامات تو متعدد ہیں بہت زیادہ ہیں اس میں سے چند کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اقوال اور افعال میں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 ان معاملات کو سر انجام دیا کرتے تھے یہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے لقت کان فی رسول اللہ اس وطاث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہونا یہ ایک عاشق کے لیے ایک محب کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کو بچا لانا حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے لیے آداب اور احترام والے الفاظ کا چناؤ کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے ایک اور آیت مبارکہ ہم درس میں شامل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ رحیم ارشاد فرمایا اے حبیب تم فرما دو کیا لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت مبارکہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری کے بارے میں حکم دیا گیا اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کی محبت کا دعوی اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا آدمی ہو اگر حضور کی اتباع نہ ہو حضور کی فرما برداری نہ ہو حضور کی محبت نہ ہو حضور کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں نہ ہو اور آدمی دعویٰ کرتا رہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ اس کی محبت کوئی قابل قبول نہیں ہے اللہ کی محبت وہی قابل قبول ہے جو مدینے کی گلیوں سے گھوم کے آئے یعنی جو حضور کی اتباع اور فرما برداری اور حضور کی غلامی حضور کی غلامی کا اقرار اتباع فرما برداری اطاعت اس کے ساتھ ہو یہ آیت مبارکہ کا نزول یہ بیان کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو تعالیٰ سے مدبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشیف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے تاجدار رسال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش خدا کی قسم تم اپنے ابا و اجداد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین سے ہٹ گئے ہٹ گئے ہو قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اس پر یہ آئے مبارکہ مبارک نازل اللہ سے محبت اور عمل یہ اللہ سے محبت کے دعوے اللہ سے قرب ہونے کے دعوے اور انداز یہ اور یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے دوسرا قول اس بارے میں فرمایا تو اس وقت وہاں کے جہود نے یہ کہا ہمیں ان کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مسلمانوں کے نبی کی اتباع اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے کیوں وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے اللہ سے محبت کرنے والے ہمیں اتباع کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی معاملے میں کوئی اطاط کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آیت مبارکہ اس وقت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ ارشا فرمایا گیا کہ یہ کال کفی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور ان یعود کو یہ جواب دے دیا گیا اور وہ جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کی محبت اس وقت تک تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کی غلامی میں نہ ہو جب تک حضور کی اتباع میں نہ ہو جب تک حضور کی فرما برداری میں نہ ہو اللہ کی محبت بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی محبت تبھی ہوگی جب ان کی غلامی ہوگی جب ان کی اتباع اور ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت والے معاملات ہو گے پھر اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی اور کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا گیا کل ان کن تم تو اللہ فتب اللہ اے لوگو تم اللہ سے محبت کا کہتے ہو میری اتباع میں آ جاؤ میری فرما برداری میں آ جاؤ یو ہم پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تم سے محبت فرمائے گا اللہ تم سے محبت فرمائے گا کتنی بڑی یہ شان ہے ان کی کہ جو حضور کی تباہ اطاط فرما برداری میں آ جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں وہ سعدتوں والے ہیں اور سعادتوں کی میراج کرنے والے ہیں یوح بے بحکم اللہ جنہیں فرمایا گیا کہ اللہ تم سے محبت فرماتا ہے اللہ تم سے محبت فرماتا اور جب اللہ کسی سے محبت فرمائے تو کیا ہی نام دیتا ہے سنو بحکم اللہ تمہارے گناہوں کو ماہ فرما دے گا اللہ تمہاری غلطیوں کو ماح فرما دے گا اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بشارت کے پروانے پھر یوں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اس سے پتا چلا کہ کتنی اہم یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اتباع اور فرما برتاری صحابہ اکرام علیہ مردوان کس قدر اس چیز کی اتباع کرنے میں بہت آگے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو یہود کی کچھ باتیں سن کر ان سے متاثر ہو رہے تھے یا لکھنے کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ان کی باتوں کو لکھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا اور اگر آج موسا علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا یعنی وہ بھی میری اتباع میں ہی ہوتے حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کس نہ چمتا میں اس لیے چوم رہا ہوں آمنا کے لال نے اپنے ہوٹوں سے بوسا دیا ہے چوبا ہے اس لیے میں اس کو چوم رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا وضو کیا اور پھر آپ مسکرانے لگے ساتھیوں سے فرمایا کیا تم سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا جس سبب سے میں مسکرایا انہوں نے کیا، امیر المبین آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے آپ نے ارشاد فرمایا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، حضور مسکرائے تھے صحابہ سے فرمایا تھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کس چیز نے مجھے مسکرایا صحابہ نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا بندہ جب پانی وز کا پانی منگوئے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالی اس کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ختم فرما دیتا ہے اور پھر جب کوہنیوں کو دھوئے اور تو کوہنیوں کے گنا اور جب سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے اور قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کی رسول اللہ مسکرائے تھے ان کا غلام عثمان بھی اسی طرح اس رہا ہے. حضور نے اس معاملے پر یہ فیل کیا یہ صحابہ کی بہت بڑی عطا تھی کہ حضور کی اتباع, اتباع میں اس کوششیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیسے کیا ہے ایک عاشق کو یہی عادات اپنانی چاہیے اور یہی علامات ہیں اس کے رسول کی یہی علامات ہیں محبت رسول کی یہی علامات ہیں اس دعوے کی گویا کے سچائی اور سد کی کہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے کیسے ہی ہو سکتے ہیں ہم اس دعوے میں صداقت والے کیسے ہیں تو اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ہم آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے, چلنے کی بھی ہم کوشش کرتے رہیں ہمار گھر کے انداز ہوں یا ہمارے بیرونی معاملات ہوں ہم مسجد میں ہوں یا ہم بازار کے اندر ہوں ہم جہاں بھی ہوں دین اتنا خوبصورت اس کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر حضور کے صحابہ اتنی کوششیں کر کے اس بات کو بھی جانتے وضو کیسے کرتے ہیں آرام کیسے کرتے ہیں رات کو اٹھ جائیں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بستر پہ جب تشریف لے کے جائیں تو پھر آپ کا کیا عمل ہوتا ہے ایک ایک چیز کی ساوک رام علی مرد یہ پوچھ کس اور یہ جستجو رکھتے اور جب ان کو پتا چلتا پھر اس پر عمل کرتے اور انہوں نے یہی درس یہی پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا ہے الحمد دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کرتا ہے آپ کے گھر پہ موجود یہ مدنی چینل الیکٹرانک مبلک آپ کو چوبیس گھنٹے ڈبل بارہ گھنٹے یہی چیز کی تعلیم اور تربیت کر رہا ہے الحمدللہ یہ ایسا پیارا مدنی ماحول ہے لاکھوں لوگ اس سے منسلک ہو کر وہ چاہے مرد ہوں خواتین اسلامی بہنیں ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھال کر زندگی گزارنا شروع کی ہے الحمد للہ ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا مدنی انقلاب ہے اور وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے ہم بولتے تو ہیں دعوی تو کرتے ہیں اس کے رسول اور محبت رسول کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پیارے اور مدنی محول نے ہمیں اس دعوے کے ساتھ ساتھ اس سچائی کی علامات اس صداقت کی نشانیوں کو بھی گویا کہ عمل کروا کے ایسا سنت مبارکہ کے طریقے پر چلا دیا ہے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان الحمد سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو پسند کر رہے ہیں یہی شیخ کامل شیخ طریقت قبل عمیر علیہ سنت آمد برکات و لیا جن کی صحبت اس کے لیے بہت زیادہ موثر ہوتی ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ہر ہفتہ کو بطور خاص مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں ضرور دیکھا کیجئے آج جمعرات ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نواز کے بعد الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ بار سنتوں برے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کسی ایک مقام کا اجتماع مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں آپ کوشش کیجئے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اپنے علاقے میں ہونے والے اس ہفتہ وار اجتماع کے اندر آپ شرکت کیجیے اللہ کریم ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے اور اس کے رسول اور محبت رسول کی وافر دولت ہمیں عطا فرمائے اور ان کی جو علامات ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر آمین بجا نبی سلامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم